بیٹھ ہے کہ چلے گئے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں شروع ہونے والا بیٹھ جائیں العالمین مالا سعید المبیا سید الانبیاء نبی نبینا محمد اجمعین اما بعد <خصور> پچھلے مجلس میں ہم نے اخلاص کے بارے میں دیکھا اور ریاکاری کاری ریا اور اسنا کا باب دیکھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے اور شہرت کی غرض سے نیکیوں کو دکھانا دکھاوا کرنا یا نیکیوں کو سنانا یہ اچھی چیز نہیں بلکہ آخرت میں ایسا آدمی ذلیل ہوگا کیونکہ اللہ تعالی اس کے دکھاوے اور اس کے سناوے کی حقیقت کو ظاہر کر گا اگلا باب باب نمبر سینتیس باب امن جاہدر اللہ اس بات کا بیان اس شخص کا بیان جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرے اللہ کی تعلیم دراصل یہ ایک حدیثی کا مصن ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من نفسہو یا بعض روایتوں میں اللہ کہ واقعی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے فرما برداری کرنے کے لیے اپنے نفس سے مجاہدہ کرے ساری چیزوں میں نیکیوں کے اعتبار سے رکاوٹ سب سے پہلے آدمی کا نفس بنتا ہے پچھلے में میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کل کے कि میں भी جتنی بھی نیکیاں ہیں یا جنت میں جانے کے راستے ہیں یہ हैं چھپے ہیں جنت کو اللہ تعالیٰ نے مکروہات سے ڈھانپ رکھا ہے جو نفس پر بڑی شاپ گزرتی ہے نفس کے वाली بڑی है والی ہوتی ان تکلیفوں مجاہروں کو مشقتوں کو دیکھ کر انسان کا نفس ان اعمان سے رک جاتا ہے جو اسے جنت میں لے جاتے ہیں واقعی مظاہدہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے نفس سے مجاہدہ کرے مجاہدے کی کئی قسمیں ہیں انسان کا اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا شیطان سے مجاہدہ کرنا اہل باطن سے مجاہدہ کرنا منافقین سے کفار و مشرقین سے مجاہدہ کرنا یہ سارے صورتیں مجاہدے کی ہو سکتی ہیں لیکن جو دشمن انسان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے جو اسے حالات کرنے کے درپے ہوتا ہے اس کا اپنا نفس ہے شیطان کو بھڑکانے کے لیے کوئی اور شیطان نہیں تھا ابلیس کو برباد کرنے کے لیے کوئی اور ابلیس نہیں تھا اس کے نفس کی وجہ سے وہ برباد ہوا لہذا انسان اگر اس کو کوئی بھڑکانے والا نہ بھی ہوگا تب بھی اگر نفس کے داؤں میں پھنس جائے تو ایسا آدمی گنہ ہو سکتا ہے انا اور تم بسو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی کا نفس اس کو برائی ہی کا حکم دیتا ہے انسان کا نفس ہے جو برائیوں کو چاہتا ہے لذتوں کو چاہتا ہے اور اس میں حد بندی نہیں چاہتا اس کو جو بھی پسند آتا ہے وہ بھولتا ہے اور یہی کمزوری انسان کے نفس کی ہے جس کی وجہ سے شیطان برائیاں بھی اس کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور نفس اس کو مانتا ہے اور مجبور انسان ان چیزوں میں واقع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے تو یہ بات دراصل اس اعتبار سے ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے آنا چاہتا ہے انسان کی اصل کمزوری یہ نہیں ہے کہ باہر سے شیطان اس کو بھڑک ہے اس کی اصل کمزوری یہ ہے کہ اندر سے اس کا نفس شیطان کی ترغیبات یا دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر اس کی طرف دبا ہے اور انسان کا اگر تقویٰ مضبوط ہو تو نفس کو لگام مضبوط ہوتی ہے لیکن اگر تقویٰ انسان کا کمزور ہو تو پھر نفس اس کو رسید کر لے جاتا ہے ویسے جیسے آدمی کی گاڑی ہے اور اس کا بریک اگر مضبوط نہیں تو آدمی بریک دبانے کے باوجود بھی گاڑی رکتی نہیں اور جتنی اسپیڈ میں گاڑی ہوگی اتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا اس کو روکنا وہ ٹکرا کی رکتی ہے اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو گناہ سے روکنے کے لیے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چونکہ ان کو سیلف کنٹرول اتنا نہیں ہوتا ہے لہذا کئی مرتبہ وہ کنٹرول کی کوشش کمزور ہونے کی وجہ سے گناؤ میں گر جاتے ہیں جیسے آدمی کھائی میں گر جاتا ہے بریک لگانے کے باوجود تو اصل مجاہدہ یہ ہے کہ آدمی کا جو نفس جانور کی طرح ہوتا ہے جو ہر لذت کو چاہتا ہے اور قابو میں نہیں آتا ہے آدمی اس کو عادت ڈالے قابو کرنے کی اصل مجاہدہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اس کے خلاف اللہ کی فرما برداری کرے نفس نہیں چاہتا ہے مشقت اٹھانا نفس نہیں چاہتا ہے لذتوں میں بندی رکھنا لیکن انسان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ نفس کی نہیں مانے وہ اللہ کی مانے وہ شیطان کی نہیں مانے وہ اللہ کی مانے تو نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے آدمی کو نیک کرنی پڑتی ہے نفس سے لڑ کر آدمی کو گناہ سے رکنا پڑتا ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماننا رکھا ہے اور یہ اس کا امتحان ہے یہ اس کا ہے حقیقی مجاہر وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے اس لیے باہر کے دشمن سے لڑنا آسان ہوتا ہے یا ہم باہر کے دشمن سے لڑنا مشکل ہے لیکن اندر کے دشمن سے لڑنا اس سے زیادہ مشکل ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے دوسرے کو پچھاڑ دے سامنے کوئی ہے اس سے لڑکے اس کو پچھاڑ دیا غالب آ گیا اس کے کہا کہ واقعی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو پانا ہے دوسرے پر قابو پانا یہ اگر مشکل ہے تو جذبات کی رو میں اپنے اوپر قابو پانا یہ زیادہ مشکل ہے اصل بہادری دوسروں پر غالب آنا نہیں ہے اپنے نس پر غالب آنا ہے اس لیے کہ دنیا میں انسان کی اکثر ناکامیوں کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے نہیں بولنے کے وقت میں بول دیا تعلقات خراب ہو جاتے ہیں نہیں کرنے کے وقت میں کچھ کر دیا پس آزاد ہو جاتے ہیں انسان اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے اور رکنے کے وقت میں بھی آگے بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے سماجی زندگی میں خاندانی زندگی میں سیاسی زندگی میں دینی زندگی میں کئی نقصانات اس کو اٹھانے پڑتے ہیں یہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھنے کا نقصان ہوتا ہے لہذا ایک آدمی سب سے پہلے اللہ کے دین کو جانے اللہ جا چاہتا ہے اللہ کی پسند کیا ہے اللہ کس کو پسند کرتا ہے اس کو ناپسند کرتا ہے پھر اس کی بنیاد پر اپنے نفس سے لڑے اور اس کو پاول کرے اللہ کے دل پر چلنے کا یہ اس کے لیے بہت بڑا مظاہدہ بہت اہم چیز ہے اس کے مقابلے میں فضائل جاننا کہ میں نے ایک نیکی کر لی میری نجات ہو جائے گی یہ نفس چاہتا ہے شیطان چاہتا ہے کہ کوئی ایک نیکی آدمی سامنے رکھے جو اس نے کی ہو یا کبھی اللہ کی مفرت کبھی اللہ کی رحمت اس کو دکھا کے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی کو مجاہدے سے روک دیتا نبی صلی اللہ علیہ نہیں کرتے آئی اس بارے میں ہم حدیث دیکھتے ہیں جبل جبرین حدیث نمبر پینتیس انوانب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے سوار تھا اون پر اور میرے اور آپ کے درمیان ایک رواج میں گھرے گھس کرایا اور میرے اور آپ کے درمیان میں یعنی پالان کی پچھلی لکڑی کا جو ہے اتنا ہی بس یعنی رکاوٹ تھی بس اتنا قریب میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا فکا لیا ماں آپ نے کہا اے ماں قلت لبیک یا رسول الله و صحابہ میں نے کہا لبیک اللہ رسول میں سعادت ہے کہ میں آپ کی بات مانوں صادق حاضر مم. ثم صار سعادت اپ قامو شروع چلتے رہے چلتے رہے چلتے ثم قال یا مع اپنے پیر کہا اے معس قلت لبیک یا رسول الله و صحابہ میں نے کہا اے اللہ کے ثم صار سعادت پھر اپ کچھ دیر اسی طرح سے چلتے رہے ثم يا جبل آپ نے کہا اے جبل لبائك لبائك رسول اللہ اہل کے رسول لبئی على عباده آپ نے کہا جانتے ہو اللہ حق اپنے بندوں پر کیا ہے قلت تو اللہ رسول کہتے میں نے کہا اللہ اسے رسول ہی لکھ جا کے حق اللہ على ابادی اَن وَلَا بلائی بِهِ شریف <شَيْبًا> اللہ کا صاحب بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی کسی چیز کو بھی شریک نہیں کریں پھر آپ اسی طرح سے آگے چلتے رہیں معذم جبل پھر آپ نے کہا اے معذم جبل قلت تو رسول اللہ وسائد میں نے کہا لب اے اللہ کے رسول لمبے کو شادی کالا ذریعہ حق الحباد اللہ ادا کا آپ نے کہا جانتے ہو جب بندے ایسا کریں یعنی اللہ کی عبادت کریں اللہ کی ساتھ شرف نہ کریں تو ان کا اللہ پر کیا حق ہے بول تو اللہ کو رسول کہا کہ اللہ اور اس رسول ہی بہتر جانتے ہیں کالا حق الحب اللہ اللہ اللہ کا حق بندوں کا حق اللہ پر ہی ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے کنہیں جو اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں شرک نہ کریں اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کی تکمیل دیکھنے سے اور زیادہ باتیں واضح ہوتی بعض روایات میں کچھ زیادتی ہے بخاری مصھی کی حدیث میں ہے ایک روایت میں کہتے ہیں فَقُلْتُ يَا رسول افلا الناس. میں نے کہا اللہ اتنی خوشخبری کی بات میں لوگوں کو بیان نہ کرو تو اعلیٰ توشیہ ہوں کی انہیں مت بتاؤ کہ وہ اسی پر ہتھیا کریں یہ خوشخبری کی بات مت بتاؤ وہ اسی پر تتیا کر لیں گے اسی پر ٹیک لگا لیں گے اسی پر بھروسہ کر کے عمل میں سست ہو جائیں گے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا دان میں امل چھوڑو نہیں لوگوں کو چھوڑے رکھو کہ وہ عمل کرتے رہیں چھوڑے رکھو کہ وہ عمل کرتے رہیں ایک روایت میں ہے آنسل مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اک برا بیاہ معندہ موتی معذ ن جبر رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کو اپنی موت کے وقت حدیث چھپانے کے گناہ کے ڈر سے بیان کیا اس حدیث میں کئی باتیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں اصل غرض جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کیا وہ کیا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے اور پھر پوری حدیث کا اپنا سیاح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کا حق بتایا کہ بندوں پر اللہ کہا یہ ہے کہ بندے دو کام کریں ایک اللہ کی عبادت کریں دو ایسی عبادت کریں جو شرک سے پاک ہوں لوگوں میں دو اعتبار سے اس بات میں کوتا پائی جاتی ہے ایک یا تو لوگ اللہ کی عبادت ہی میں کوتای کریں کرنے کے کام نہیں کرتے ہیں یا پھر کرنے والوں میں کوتا یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں بڑا یا چھوٹا شرک کرتے ہیں چھوٹا شرک سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا تو بڑا شرک کرتے ہیں کہ اللہ کو بھی سجدہ کریں گے اور غیر اللہ کو بھی اللہ کے نام کی بھی نظر ویاز کریں گے غیر اللہ کے نام کی بھی اس اعتبار سے بڑے شرک کا انتقاب کرتے ہیں اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں یا پھر وہ چھوٹا شرک کرتے ہیں عبادت اللہ کی کرتے ہیں لیکن شہرت کے لیے نام کے لیے دنیا کے مقام کے لیے دنیا کے فائدے کے لیے تو عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں کسی اور کو معبود کا مقام نہیں دیتے لیکن دوسروں سے اس عبادت کے بدلے میں کچھ چاہتے ہیں نام شہرت مفاد تو گویا کہ عبادت میں یہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہوئی دوسروں کے لیے بھی ہوئی لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بعض اوقات یہ آدمی عبادت ہی میں کوتاہ کرتا کا کام نہیں کرتا ہے تو شہروں ضروری ہیں یہ کہ آدمی شرک سے بسے اور یہ احمد شرک نہیں کرتا عبادت کرتا کیا سوا کسی اور عبادت نہیں کرتا لیکن تو آئی اللہ کی عبادت کا حساب کرتا ہے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتا ہے بعض اوقات آدمی عبادت ہی نہیں کوتا کرتا ہے اگر وہ شرک نہیں کرتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا عبادت کرے اور صرف نہیں کرے تو اس کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ اللہ تعالی اسے عذاب نہیں دے گا عذاب نہیں دے گا کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب نہیں پائے گا دوسرے گناہوں کی وجہ سے ممکن ہے اس کا عذاب ہو ممکن ہے اللہ معاف کر دے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو دائمی عذاب دے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے ایسا نہیں ہوگا اگر اپنے گنا کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا بھی تو اس کو ایمان کی وجہ سے توحید کی وجہ سے شل سے بچنے کی وجہ سے اس کو جہنم سے ایک میں ایک دن کبھی کبھی نکالا جائے گا اسی کے حدیث میں ہے توحید میں سے بعض لوگ جہنم میں عذاب دیے جائیں گے لیکن پھر یہاں تک کہ وہ جل کے کوئلے بھی اترا بچے اتنا آزاد ہوگا لیکن پھر اللہ کی رحمت انہیں پائے گی اور انہیں جہنم سے نکالا جائے گا معلوم ہوا کہ توہین کے بعد یہ آدمی جہانم میں جا سکتا ہے آدمی یہ نہ سمجھے کہ توہر ہے تو جہنم سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا جاؤں گا ہی نہیں یہاں دکون کی بات نہیں فلون کی بات ہو ہے وہ ہمیشہ رہے گا دیش میں لیکن جا سکتا ہے تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ اللہ کو جہنم میں عذاب نہ دے کا مطلب دائمی عذاب نہ دے ہمیں ہمیشہ کے جہنم میں نہ ڈال دے دوسری بات یہاں پر معلوم یہ ہوئی کہ آپ نے فرمایا صحابی نے کہا اللہ کے رسول لکھنی ہوئی خوشخبری کہ جو اللہ کی عبادت کرے شرک نہ کرے اللہ کو عذاب نہیں دے گا تو میں لوگوں کو بتاؤں آپ نے کہنا ہے یہ خوشخبری ان کو مت سنا کیوں فیت تک یہ وہ اسی پر تقیا کر لے گا مال میں ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بڑا آزمائش کا مقام ہے اور یہ ایک دین کا غلط تصور ہے کہ ایک انسان اپنی کسی ایک نیکی کی فبیلت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے دوسرے حصے میں عمل میں کچا ہو جائے امام بخاری شروع میں باپ کیا قائم کی ہے اللہ کی خاطر اللہ کی فیمہ برداری میں مجاہدہ کرنا لیکن مجاہدے سے بعض اوقات چیز کیا معنی بن جاتی ایک انسان کسی ایک قیلت کو سامنے رکھتا ہے میں نے حج کیا ہے حج میں ابھی آیا? آیا کہ جو آدمی حج کرے اور اس میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے بے حیائی نہ کرے اس کے اندر ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ویسے تھا بے گناہ کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں نہ چھوٹا نہ بڑا کچھ بھی نہیں اس کے اوپر تو, ہے. تو کسی ایک نے کی پرتیہ کر لیتا ہے کہ میں حج میں پہلے بھی لگا دیتا ہے الحاج اب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس میں نے ایسی نہیں کی اب میری نجات ہوگی کبھی کوئی دین کی خدمت انجام دیتا ہے اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے اتنا کیا ہے کہ اب میں کچھ نہ بھی کروں تو مجھے اتنا ثواب ملتا گا کبھی کچھ اور کام مزید تعمیر کر دی سوچتا ہے کہ اب اس کا ثواب اتنا ملے گا مدرسہ میں نے بنا دیا اتنا ثواب ملے گا کتاب لکھ دی کہ لوگ پڑھنے دائر آ رہے تو بعض اوقات آدمی كوئی ایک نیکی ایسی كرتا ہے یا دس نیکی ایسی كرتا ہے اور پھر بعد كے دور میں اس میں اس كی فدیلت جانتے ہوئے اس کا فائدہ مجھے ہونے والا ہے اس کے اندر سستی آ جاتی ہے یہ میں نے بہت بڑا كارنامہ آزاد ہوا ہے اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو یہ جو فضیلت کا احساس ہے یہ جو اپنی کسی ایک نیتی پر نگاہ ہے آدمی کو سست کر دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا من بتاؤ کیا ہوگا اس سے اس سے سست پڑ جائیں گے معلومہ کہ آدمی کا کسی ایک عمل کی فکیلت کو دیکھتے ہوئے بقیہ زندگی میں سست ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا دعو انہیں چھوڑو وہ عمل کرتے رہے معلومہ کہ آدمی کو زندگی بھر عمل کرتے رہنا چاہیے کسی ایک نیکی پر ٹکاؤ نہیں بلکہ آدمی نے مادام کیوں نہ وہ یہ سمجھتا رہا مادل ہوا کہ نہیں ہوا بھائی آپ نے حج کیا آپ نے عمرہ کیا آپ نے روزے رکھے آپ نے نمازیں پڑھی آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت دی آپ کے ذریعے بہت بڑے بڑے کام ہو گئے ہاں لیکن اللہ نے قبول کیا یعنی آپ کو کیا ہدایت تو آپ اس پر تقیا کیسے قبولیت کی معلوم ہے اگر آپ یہ سوچے کہ شاید اب تک کی میری کوئی نیکی قبول نہیں ہوئی ہے سوچیں جب آ کے بتا دے آج تک زندگی میں جتنا کیا ہے سب ریجیکٹ ہے شکر مسلمان باقی اگر آپ کے بول دے پرشتہ کیا حالت ہوں گی ہماری اتنی نمازیں اتنے روزے سب کچھ کچھ نہیں اب آگے آگے عمل کر آدمی سوچے گا اب ہاں بچی بھی جتنی زندگی اتنی نیکیاں میں کر لوں کہ میری نجات نہ جائے تو آدمی ہمیشہ یہ سوچتا رہے پچھلے پہ دھیان نہیں دے جو میں نے کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا معلوم نہیں ہوا کہ نہیں کروں آگے کچھ ایسا کروں میں کہ جو قبول ہو جائے اس لیے آخری وقت میں عمر میں خطاب رضی اللہ ہوتا کے پاس نوجوان آیا اور کہنے لگا آپ نے ایسا کام کیا اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کو تا کر پھر خلافت ملی پھر اتنا سب کچھ اتنا بھی ہوگا تو بہت بڑی بات یعنی آپ بھی سوچیے اتنے کارنامے انجام دیے نبی صلی اللہ اور اس میں اتنی فضیلت بیان کے حکومت کی لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں بس میں تو چاہتا ہوں کہ میرا معاملہ نہ ادھر نہ ادھر دونوں برابر ہو کہ میں چھوڑ جاؤں تو بھی بس اپنے ماضی کے کارناموں کو شمار نہیں کرنا آئندہ کی مجاہدے کی ہمت اور حوصلہ اور چاہ پیدا کرتا ہے اپنے ماضی کے کارناموں پر اور اختیار کرنا میں نے بہت کیا ہے آدمی کی زندگی میں سست کرتا ہے اس حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قدیرت ان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس پر ٹیک لگا کے سست ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ میں کسی ایک وکیلت کو سن کر ستی پیدا ہو جائے اس لیے آپ نے منع کر دیا لیکن ان چھپانے کا گناہ ان تعالیٰ نے وہی بیان کیا تمون وہ لوگ چھپاتے ما ماں من کی ولحدا کھلی دلیلیں اور ہدایت کی باتیں جنہیں ہم نے نازل کیا ہے فل کتاب اللہ کی کتاب میں جبکہ ہم نے لوگوں کے ان کو کھلے طور پر بیان کر دیا ہے اللہ ان لوگوں پر یعنی علم چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے وہ لان المزائنوں اور لعنت کرنے والے سبوں کی اس پر لعنت ہے تو اللہ نے لعنت کی ان لوگوں پر جو علم چھپائے ہیں اس لیے مادن جبل رضی اللہ کو آپ نے کہا تھا مت بتاؤ فیت بت لگا لیں گے اسی طرح اب معاذ ابن جبل نے زندگی اس حدیث کو کے رکھا لیکن انہوں نے آخری وقت میں اس کو بیان کیا کیوں بیان کیا کہ یہ علم میرے ساتھ نہ چلا جائے لیکن سوال ہے کہ جب نبی صلی اللہ اور اس نے ان کو بیان کیا تھا منع کیا تھا تو بیان کیوں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لیے بھی بیان کیا تھا منع کیا تھا کہ یہ علم مطلق امت کو ملنا نہیں چاہیے اگر ایسا ہوتا تو آپ کو ان کو بھی نہیں بتاتے کیونکہ یہ بھی امت یہ ہے اس کی علت یہ تھی کہ لوگوں میں سستی نہ ہے لیکن آپ نے ان کو بتایا کہ وہ اہل تھے ان کے بارے میں آپ کو اطمینان تھا کہ ان میں سستی نہیں آ تو آپ نے ان کو بتا دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا ایک حصہ امت میں اگر کمی کوتا کمزوری بگاڑ آنے کا ڈر ہو سکتا ہے تو کسی کو بتایا جا سکتا ہے جو اس کا اہل ہے جس کے لیے وہ خطرہ نہیں ہے اور کسی اور کو نہیں بتایا جا سکتا ہے جس کے لیے خطرہ نہیں ہے اسی لیے علماء صحابہ کے اختلافات کو عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ ان کو ابھی نقصہ معلوم ہے ڈھنگ سے نہ تھے احکام معلوم ہے اگر ان کے سامنے صحابہ کے آپس کی جنگیں اختلافات اور سب چیزیں بول دیں گے تو ان کے دل میں صحابہ کے لیے خرابی پیدا ہونے کے امکانات ہیں کیونکہ یہ اس کو صحیح ڈنگ سے انٹرپرٹ نہیں کر پائیں گے ویسے ہی جیسے ہم اپنے بچوں کے سامنے اگر بیوی شوہر کا جھگڑا ہو تو بچے کے سامنے بیان نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ یہ صحیح ڈگ سے انٹرپرٹ نہیں کر پائے گا یہ آپس میں لڑکے مل بھی جائیں گے لیکن اس کے دل پر غلط اثر پڑے گا کیونکہ آج وہ صلاحیت میں نہیں ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ صحیح ڈنگ سے صحابہ کے بارے میں فیصلہ کر سکیں اور ان کا مقام باقی رکھتے ہوئے اختلاف کے بارے میں فیصلہ کریں وہ نہیں کر پائیں گے وہ صحابہ کے بارے بدگمان ہونا اور صحابہ کے بارے میں بدگمان ہونا قرآن اور سنت دونوں کے بارے میں شک کا دروازہ کھول دے گا کیونکہ وہی ناقل نے قرآن و سنت کی ان کا اعتماد ختم ہونا اس کا نتیجہ قرآن سنت کے اعتماد کا ختم ہونا ہے یا اس میں مشکوک ہو جانا آہذا علما علماء ہے وہ مدارس میں پڑھاتے ہیں صحابہ کے اختلافات کو کیونکہ وہ سیڑھی ایک سیڑھی دوسری سیڑھی تیسری سیڑھی پھر اس کے بعد وہ سارے معاملات آتے ہیں اور پھر طلبا کو وہ پڑھاتے ہیں عوام میں مسجدوں میں اس کے چرچے نہیں کرتے ہیں لیکن پھر کوئی انجینئر پھیٹے والا آ جاتا بولتا میں ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا جو علماء نہیں بیان کرتے ہیں یہ اس کی نااہلی کی زمین ہے لیاقت کی نہیں یہ نا اہل ہونے کی غریب ہے کہ ایسا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے کو نہیں جان با ہے آپ سوچیے کہ ایک فضیلت جان کر عمل میں کوتاہی پیدا ہونا اس وجہ سے اگر ایک بات کو روکا جا سکتا ہے آج مت بیان کرو اس کو کہ فضیلت کی بات سے عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اختلاط کی بات سے ایمان میں خرابی پیدا ہو رہی ہے تو آپ بتائیے یہ زیادہ برن والی چیز ہے کہ نہیں اور یہ کہنا کہ علماء چھپاتے ہیں علماء چھپاتے نہیں علماء اس کو اس کے اہل کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ نو کتابوں میں نہیں آتا وہ نو مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا تو یہ بھی بہت سمجھنے کی چیزیں بعض اوقات لوگ جو ہیں علماء سے بدر ہوتے ہیں جا کے دیکھا اس کے پر یہ حدیث تو کبھی علی علی صاحب نے بیان نہیں کیا اور تو بخاری نہیں. تو علی صاحب کبھی بیان نہیں کیے ممبر پر اس کو حز معاویہ کے درمیان حز خران کے درمیان علی کے, کے, کے درمیان یہ مسئلہ تھا یہ برا مسئلہ تھا یہ تو کبھی پتا ہے نہیں ہم کو عالم صاحب نے تو اب ان کے بارے میں بدگمانی علماء علم کو چھپاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں گے یہی فیصلہ کریں گے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو چھپانے کے لیے کہا یا بیان کرنے کے لیے کہا اور کیوں آپ نے کہا بلا مسلحت اس کی مسلحت تھی اگر وہی مسلحت کسی چیز میں پائی جاتی ہو تو کیا وہی اصول نہیں اپنایا جائے گا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں نہیں لقت کا لقوق کی رسول اللہ اصول الخاص کیا اس میں اسولہ نہیں ہمارے بھی؟ علماء علم والے ہوتے ہیں لیکن پھینکا باندھنے سے آدمی کی عقل بڑھ نہیں جاتی ہیں. ایسی حدیثیں سب ضعیف ہیں اس جسے چاہتا ہے کہ امام باندھنے سے آدمی کی عقل بڑھتی ہے ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں سامنے مجلس میں بیٹھ کر ایسی باتیں بیان کرتا ہے جس سے وہ بتاتا ہے کہ علماء جو نہیں بتاتے نا وہ میری دکان ملتا ملتا ہے ہے وہ میرے پاس اور پھر لوگ ایک طبقہ جو ہے صحابہ سے بدگمان ہو جاتا ہے بلکہ بدزبان زبان ہو جاتا ہے اور جس کے مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ اہل السنہ کی سب سے کٹ کے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے وہ اہل الشیا کی اور بلکہ یعنی اس سے بھی آگے گزر کے صحابہ کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے راپذیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ پھر کسی کی بھی بارے میں صحابی کے بارے میں بولتا ہے بعض وقت بڑھ کے آگے کی بات بولنے لگ جاتا ہے لہذا یہ جو حدیث ہے اس میں یہ ضمنی فائدہ میں نے بیان کیا اس لیے کہ اس دور کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے لیکن یہ علم کی کمی کی کتنے سے پیدا ہوتا ہے بدگمانی کے لیے چیز پیدا ہوئی اس لیے چیزوں کو ان کے صحیح میں دیکھنا ان کے سیاح میں دیکھنا ہے یہاں جب آخری اس لیے وہ دور چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایسا تھا جس میں صحابہ کو مجاہدوں کی ضرورت تھی. دین کے لیے قربانیوں کی ضرورت بعد کے دور میں کتوہت ہو گئی اور ایک عام ماحول بن گیا دین کا معمول بن گیا لوگوں کی زندگی اس یعنی عمل کے میدان میں آ گئی لیکن علم چھپانا بھی ایک گناہ ہے لہذا انہوں نے اس سن کو بیان کر دیا اس ڈر سے کہلانا چاہے یہ نہیں تھا کہ ان کو بیان ہی نہ کیا جائے بلکہ بیان کرنے کی بات تھی لیکن سب کے سامنے نہیں اس دور میں اس وجہ سے تو انہوں نے بعد کے دور میں اس بیان کر دیا تو یہ بہت اہم چیز اس کو رکھنا چاہیے اور اس حبیب سے سبق ملتا ہے کہ کسی ایک نے کسی ایک وکیلت کو سامنے رکھ کر عمل میں سست پڑنا اچھا نہیں تو آدمی کو مجاہدہ کرتے رہنا چاہیے واقعی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی طاق میں اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرے اللہ کو مجاہدہ پسند ہے اللہ کو مجاہدہ پسند ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے اما من خواہی جنت <الْمَامًا> وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے قیامت کے دل ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا وہ اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا اس کا چھکانا جنت ہے اس کا چھکانا جنت ہے مگر ان جنت میں جانے کے لیے اپنے نفس کے خلاف مسلسل لڑتے رہنا ضروری ہے کیونکہ نفس انسان کو برائی کی ترقی کرتا ہے لیکن یہ نفس سے نفس کے دام میں پھنسنا اس سے بچنا اور نفس کی مخالفت کرنا نفس کی نہیں ماننا اس میں ایک بنیادی ذریعہ اور مدد اس چیز سے مل سکتی ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے دردر رہے اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف نفس کی فرما برداری سے روکتا ہے اور نتیجے میں آدمی جنت میں پہنچ جاتا ہے لہذا آخرت کے دن کو یاد رکھنا اللہ کے سامنے جواب لینا ہے اس احساس کے ساتھ جینا آدمی کو نفس کی ماننے سے روکتا ہے باب نمبر باب نمبر قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو انسان کہا اس بات کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے ہیں یعنی مجھے بھیجا گیا اس طرح سے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کچھ نہیں اس طرح سے آپ نے انگلیوں سے اشارہ کیا بعضوں نے اور دونوں کو جمع کیا قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا معاملہ قیامت کی گھڑی کا معاملہ تو ایسا ہے الا جیسے آنکھ جھپکنے کا معاملہ ہے اور وہ اقرب یا اس سے بھی قریب ہے یعنی قیامت کا قائم ہونا کوئی بہت دشوار چیز نہیں اللہ کی اللہ حکم دے دے قیامت قائم ہو جائے گی تو قیامت کا معاملہ ایسا ہے جیسے پلک جھپکنے کا معاملہ ہے یا اس سے بھی کم وقت میں اللہ اس کو قائم کر سکتا ہے ان نمبار حالات الشیخ قدیم اللہ تعالی ہر چیز پر قابل ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے قیامت قریب ہے قیامت قریب ہے لیکن یعنی آگے بات تفصیل اس کی اور آئے گی ان شاء اللہ ہے۔ کہ آدمی کو سوچنا بہت ساری علامات ظاہر نہیں ہوئی ہیں چھوٹی علامات آئی بڑی نہیں آئی تیامت سے بھی بہت دور ہے آئے گا آگے حدیث نمبر 36 سہل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہرساد کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور قیامت اس طرح ہیں یعنی میری بے عزت اور قیامت اشتاح ہے اور آپ نے دو انگلوں کو اس طرح سے پھیلا کے کہا کہ دونوں اس طرح سے اور بعض بات میں یہی ہے کہ سب بابا اور سب بابا اور استا دونوں کو آپ نے جمع کیا یعنی ان دونوں کے بیچ میں کوئی انگلی ہے نہیں ایک کے بعد ایک یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بات اب قیامت ہی یعنی یہاں حدیث میں اس مسترا جو آپ نے بتایا وہ یہ کہ اب ایک نبی جاتا تھا دوسرا آتا تھا دوسرا جاتا تیسرا آتا تھا سلسلہ چلتا رہ جاتا اب آپ کی فہرست کے بعد اب سلسلہ ختم اب اس کے بعد بس قیامت ہی آنا ہے قیامت قریب ہے اب امبیا کا سلسلہ بند آپ خاتم النبیین ہیں عیشا علیہ السلام آئیں گے نئے نبی نہیں ہے وہ پہلے آ چکے ہیں اور پھر اس کے بعد بچا ہوا کام کرنے کے لیے آئیں گے تو کوئی نئی نبوت نہیں گی اب نیا کوئی نبی نہیں آنے گا اب بس قیامت ہی آنے والی تو بس قیامت قریب ہے میرے بعد اب قیامت ہی ہے تو آپ نے یہاں یہ بتایا کہ قیامت قریب ہے میرے بعد قیامت ہی ہے تو یہاں پر ابن حجر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے نشانیاں رکھی ہیں جن میں سے ایک نشانی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط اور آپسی وفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا قیامت کی پہلی علامت کیسا ہے کیا آپ کو نبی بنایا جانا ہی قیامت کی علامات کہ آخری نبی اب آ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں اب قیامت سے لیکن قیامت کی علامات کیوں اللہ نے ذکر کی اور کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اتنی ساری بیان کی بڑی علامات اس لیے بیان کی اشراط شرط کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے علامات شرط الگ چیز ہے شرط الگ ہے شرط علامت کو کہ جمع اشرات اشراف علامات نشانیاں قیامت کی نشانیاں کیوں بیان کی گئی پیشی ہے تاکہ غفلت میں پڑا ہوا جاگے جیسے بڑھاپا مو کی علامت ہوتا ہے اب اس کے بعد کیا ما مو جوانی واپس نہیں آنے والی اب بڑھاپے کے بعد مو کی ویسی قیامت کے پہلے کچھ نشانیاں آئیں گی جو انسان کو بیدار کریں گی دے قیامت قریب ہے اب تک غفلت میں سوتا رہا اب چار اب کوشش کر آسر کی تیاری کر اب قیامت آنے والی ہے حساب ہونے والا ہے تو جنت ہے جانور تو قیامت کی علامات انسان کو تیاری پر آمادہ کرتی ہے اسی لیے ان کو بیان کیا گیا کہ غفلت میں پڑا ہوا انسان جانے باب نمبر اکالیس باب من احب بلقا اللہ, احب ال احب اللہ لقاء اس بات کا بیان جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے حدیث نمبر سینتیس نبی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ کہا کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی بھی ملاقات کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالی بھی ملاقات کو پسند نہیں کرتا قادق او بعض باب ازواجی حضرت عائشہ یہ آپ کے بیویوں میں سے کسی نے کہا اور بعض میں یعنی کے ساتھ ہے کہ حضرت عائشہ ہی نے کہا ان لنک روز کیا اللہ رسول کی ہمیں سے ہر ایک موت کو پسند نہیں کرتا ہے کون پسند کرتا ہے موت کو کیونکہ موت کی شدت موت کی تکلیف ہر انسان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے سوچ کے ہی تکلیف ہوتی ہے کہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے وجہ کر تم مؤ تو موت کی شدت سے ہر آدمی گھبراتا ہے پھر دنیا میں اپنوں کو چھوڑ کے جانا اور اگر دیندار ہے دینی مجالس سے لے کر عبادات سے لے کر دین کی خدمت اور اتنے سارے کام ہیں دین کتابوں کا مطالعہ سے لے کے ساری چیزیں آدمی کو چھوڑ کے جانا پڑے سب کچھ تو آدمی کو اس سے اندر سے تکلیف ہوتی ہے کہ صحبت سے میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو یہ تکلیف انسان کو ہوتی ہے تو کہا کہ بولا کہا کہ ان لنک رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے فرمایا لے سکا ہے براد یہ نہیں ہے یعنی یہاں موت مراد نہیں ہے موت کی شدت اور تکلیف کی بات نہیں ہو رہی کہ آدمی موت کو پسند نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا مراد یہ نہیں ہے انسان کی فطرت میں اس کی طبیعت میں موت کی کراہٹ موجود ہے اور یہ برا نہیں ہے اسی لیے انسان اللہ نے خود کہا ہے وہ اللہ تخت اپنے آپ ہاں کو قتل مت کرو ولا ترقو اپنے آپ کو ہلاکت کے ہلاکت میں مت ڈالو دا اور خود کش حرام ہے تو موت نہیں کہا کہ اس سطح سے یہ بات یہ نہیں آپ کے نل مک میں ایک ہے ہوش و حوض باقی رہنا ایک ہے ایسی حالت کہ انسان لوگوں سے دنیا سے منقطع ہو جائے اور آخرت کی دنیا اس کے سامنے کھلے آپ نے فرما یہ دو حالتیں الگ ہے کہا کہ یہ مراد نہیں ہے. بلکہ مومن جب اس کو موت اس پر اس کے پاس آ جاتی ہے اب موت آنی ہی ہے روح وہ کب سے بش شیراب بھگوان اللہ کرامتی ہے اس کو اللہ کی ربا اور اللہ کے یہاں جو اس کا اکرام ہونے والا ہے اسی خوش سنائی سا سا ہونے والا ہے. اللتي جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تو جب ایسا اسے ساتھ ہوتا ہے کہ فریش سے کے اس کو آخرت میں انعامات کی اللہ کی اذا کی خوشخبری سناتے ہیں تو اس کے لیے جو سامنے اس کے ہے جو اب پیش آنے والا ہے اس سے زیادہ کچھ پسند نہیں ہوتا اس کو مومن کو اس کے سامنے جو اللہ کی رضا اللہ سے ملاقات اور اللہ کا انعام اور جنت کی نعمتیں جو اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اب اس کو رہتا بس یہی یہ چاہیے ہے اس کو اس کو اس سے زیادہ کچھ پسند نہیں ہوتا ہے وہ احب بلفا اللہ وہ احب اللہ ولیفاح جب اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کے اندر چاہت پیدا ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کی ان خوشخبریوں کو سن کے دل میں اللہ سے ملاقات کی چاہت اور شدت پکڑ جاتی ہے وہ بہت چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات اس میں ہو جائے جس اللہ سے زندگی بھر اس کی عبادت کرتا رہا اب اس سے ملاقات کا وقت آ اور خوشخبریاں سنائی جا رہی ہے اچھی بات آ رہی ہے اس کا استقبال ہونے والا ہے انعامات ملنے والے ہیں اب اللہ سے ملاقات سے زیادہ کچھ پسند نہیں رہتا اس تو پسند کرتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے وہ احب تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے وہ ان نل کا یہ بشرب آداب اللہ وتی اس کے برعکس کافر جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی وی سنائی جاتی ہے أَكْرَهُ مِمَّا اماما تو اس کے سامنے جو ہے اب جو واقع ہونے والا ہے جو پیش آنے والا ہے وہ بالکل بھی اس کو پسند نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے زیادہ کچھ ناپسند نہیں ہوتا ہے وہ بھاگنا چاہتا ہے اس سے، نہیں چاہتا ہے وہ آگے جا رہا تو کہتے ہیں کر فا اللہ وہ کر اس وقت وہ کابل اللہ سے ملنا بالکل پسند نہیں کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ جانتا نہ مجرم ہو ایک بادشاہ انعام کے لیے کسی کو پیش کر رہا ہو اس سے ملاقات کا شوق کیسا ہوتا ہے اور ایک بادشاہ ایک مجرم کو پکڑ کے لانے کے لیے سپاہیوں کو بھیجے اور اس کو پکڑ کے پیش کیا جا رہا وہ نہیں ملنا چاہتا ہے کیونکہ جانتا ہے ملاقات کے وقت میں میں مجرم ہوں بھاگا ہوں اب مجھ کو بادشاہ اور غصہ ہوگا سزا دے گا وہ نہیں ملنا چاہتا ہے اور اللہ تعالی بھی اس سے بالکل نہیں ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ ایمان والا بندہ ماں کے وقت اس کو اللہ سے ملاقات کے مقابلے میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور کافی جو زندگی بھر اللہ کا انکار کرتا رہا اللہ کی ناپروانی کرتا رہا موت کے وقت اس کو بالکل پسند نہیں ہوتا کہ اللہ سے ملاقات اس کی لیکن اس کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے اور پھر اس کو ساری سزائیں ہوتی ہیں قبر میں ہیں اس کے بعد آخرت میں وہ ساری سزائیں اس کو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بھی مومن سے ملنا پسند کرتا یہ خود اپنی ذات میں کتنی بڑی شان ہے ایمان کی کہ مومن اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ کا اسی بندے سے ملاقات کو پسند کرنا کتنا بڑا شخص ہے آج دنیا میں کوئی بادشاہ کسی سے ملنا پسند کرتا نا ہاں میں تو ملنا چاہ رہا ہوں اس سے اور اس کو خبر پہنچے کہ فلا بادشاہ پورے ملک کا نظام چلا رہا ہے اور وہ اتنی بڑی شخصیت ہے وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے بتائیے وہ خود اپنی ذات میں ایک ہوتا ہے ساری کائنات کا رب اللہ رب العم کسی بندے سے ملنا پسند کرے یہ کتنی بڑی شرط کی بات ہے یہ اس کے ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے اور مومن بھی خود موت کے وقت میں اللہ سے ملنا اس کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ اب کوئی چیز پسند نہیں ہوتی جو چھوڑا وہ کم ہے جو ملنے والا ہے وہ ہے جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے ان سے بہتر وہ ذات ہے جس سے ملاقات بن پاتی ہے زندگی بھر یہ اللہ کو سب پر ترجیح دیتا رہا اب اس سے ملنے کا وقت آیا ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اس کے لیے کوئی نہیں ہوتی یہ جو ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا سے تقریباً اس کا انکتا ہو چکا ہوتا ہے یہ عام حالات کی بات نہیں کہ موت ارے بھائی مرے تمہارے دشمن جو صرف لوگ کہتے ہیں یہ الگ چیز ہے کہ آدمی نہیں چاہتا ہے اپنے محبوب جو بھی ہوتے ہیں ان کی موت پسند نہیں کرتا ہے اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے یہ عام حالات کی بات ہے لیکن موت کے وقت مومن اب میرا وقت آ ہے اب اللہ سے ملنا ہے اب اس کو بہت پسند اب تو تلنے والا نہیں ہے اب اللہ سے ملنے کا وقت آ ہے اب اس کو اللہ سے زیادہ, اللہ سے ملنے سے زیادہ کچھ پسند نہیں تو یہ ایمان کی قبیلت ہے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ دنیا میں جتنا وقت اللہ نے اس کو دیا ہے ان کے ذریعے سے دعاؤں کے ذریعے سے نیک اعمال کے ذریعے سے گنا سے بچنے کے ذریعے سے اپنے ایمان کو ترقی देता چلا جائے کیونکہ ہر نیکی ایمان کو بڑھاتی ہے ہر گناہ سے بچنا ایمان میں ترقی پیدا کرتا ہے علم کا ہر باب اس کے ایمان کو بڑھاتا ہے علم کے ذریعے اللہ کی جتنی معرفت اس کو پیدا ہوتی ہے اس کے ایمان میں اتنی ترقی ہوتی ہے دعاؤں کے ذریعے آدمی کا ایمان بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے تو جتنا اعلیٰ درجے کا ایمان ہوگا بہتر ہوگا تو یہ موت, موت کے حالات ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کے ساتھ ایمان پر خاتمے کی توفیق ادا فرمائیں اور دنیا میں اچھے حال دنیا سے اچھے حال میں جانے کی توفیق عطا فرمائیں زندگی بھر دین پر جمے رہنے کی توفیق دیں اور خاتمہ ایمان پر فرمائیں دوس <متحدث> کی کے بعد ہی نشیش ہوگی اس دورے کی سنت ٹھاکر کیا اس سے پہلے آپ وہ آ جائیں گا